سب نامازے نبھاری و فجر و انشاء یا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینے کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام بہتر مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے انہیں مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر اکیس میں آپ دامت دامد وارکات اشاعت فرماتے ہیں کیا آج آپ نے تنزل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفصیل تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میرے میٹھی میٹھی استعمال بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید و شوق محبت و دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا موسوم اور جب اور جب موسا نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو بنی اسرائیل میں امین نامی ایک مالدار شخص تھا اس کے چچا جات بھائی نے بتمیائی وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بنا وہاں کے لوگوں نے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے زبہ کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے مارے وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا بولے کہ آپ ہمیں مشہورہ بناتے ہیں کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح ہونے میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی مرسا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں ایسا جواب جو سوال سے رابطہ نہ رکھے جاہلوں کو کام ہے یا یہ مانا ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استحضا کرنا جاہلوں کا کام ہے انبیاء کی شان اس سے برتر ہے القصہ یہ کہ جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا زبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوساد دریافت کیے حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکال دے تو جو گائے ضبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی اول دولن کو لوں یا کول عل بورت اللہ فار بکر عوان مَنَ وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کیسی, کیسی گائے ہو تو آپ نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے ملو نو لو یا کو تو سفر فاقی اللہ فاقی اللہ تو سون بولے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں بتا دی اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پی لی گا ہے جس کی رنگت دہ دہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی قال دع لنا عبك یبین لنا ماہی ان البقر تشابہ علینا وَإِنَّا اللَّهُ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے مشک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے حضور صحیح عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے نہ پاتے اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ہر نیک کام میں انشاء کہنا مستحب اور باعث برکت ہے لولہ بکولہؤ بول تسلح مسلم شیع اللہ جی تب کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین میں جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ لائے یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی ان اطراف میں ایسی صرف ایک گائے تھی اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے ان کا ایک صغیر بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا انہوں نے اس کی گردن پر ماحول لگا کے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور باگاہ حق میں عرض کیا یا رب عزوجل میں اس بچیا کو اس فرزن کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں جب یہ فرزن بڑا ہو یہ اس کے کام آئے ان کا تو انتقال ہو گیا بچیا جنگل میں باحفظہ الہ پرورش پاتی رہی یہ اڑکا بڑا ہوا اور بفضل ہی تعالی صالح اور متقی ہوا ماں کا فرمہ بردار تھا ایک روز اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر تیرے باپ نے تیرے لئے فلان جنگل میں خدا کے نام ایک بچیا چھوڑ دی تھی وہ اب جوام ہو گئی اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا وہ حاضر ہو گئی جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا والدہ نے بازار میں لے جا کر تین دینار پر فروخت کر دینے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں تین دینار ہی تھی جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا اس کے یہ والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی مگر بے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی جوان پھر بازار میں آیا اس مرتبہ فرشتے نے بارہ دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجارت پر موقوف نہ رکھو جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی وہ صاحب فراست سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی قیمت فروخ کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی کہا فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے چنانچہ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جو سجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت کی اور حضرت موسیٰ علیہ صلاحت کے ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے کی ان آیتوں سے چند مسائل واقع ہوتے ہیں نمبر ایک جو اپنے عیال کو اللہ تبارک و تعالی کے سبرد کر دے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے نمبر دو جو شخص اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دیتا ہے نمبر تین والدین کی فرم برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے نمبر چار غیبی فیض قربانی خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور نمبر پانچ راہ خدا اعضا اجل میں نفیس مال دینا چاہیے اور نمبر چھ یہ کہ گائے کی قربانی کرنا افضل ہے وما يفعلون تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے منی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشے اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ زبحا کا قصد نہیں رکھتے مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں زبہ کرنا ہی پڑا وَإِلْ وَاللّٰهُ مَّا كُنتم <تقتمون> اور تم اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تومد ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے فکول موسا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعِلَّكُمْ <تَعْقِلُون> تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا وہ بہت میں الہی زندہ ہوا اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا اور حضرت موسیٰ علی سعد السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا اس کے بعد شرح کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی وراثت سے محروم رہے گا اسی طرح ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر عادل نے باغی کو قتل کیا یا کسی حملہ آور سے جان بچانے کے لیے مدافعت کی اس میں وہ قتل ہو گیا تو مقتول کی سے محروم نہ ہوگا اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو اور تم سمجھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مردے زندہ کرنے پر قادر ہے اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے حکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی رب المینس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 میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر درس کی تعلیم کے نیت سے ہو سکے تو دو بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ فیدان سنت کا درد سنیے لا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح ہو اور دس مرتبہ شام درد پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو امام ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب سمد نبی احمد میٹھے محمد عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکیے غرقت تشریف لا کر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں اور فلانا کو یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا صحابہ کرام علی مرضوان نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابھی ابھی فلا کو قبر میں بٹھا کر مارا گیا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر ہر عز ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جنہوں انسان کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں پیراقا علیہ سلاد فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اسے بھی اس قدر زور سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر, ہر ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بڑکا دی گئی ہے اس نے بھی ایسی چیخ ماری ہے جسے جنوں انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں صحاب کلام علیہ مضوان نے دونوں کا گناہ کیا ہے تو آقا علیہ صلاح وسلام نے شاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا میٹھی میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس روایت میں غیبت کرنے اور پیشاب سے نہ بچنے والوں کے لیے عبرت کے بے شمار بدنی پھول ہیں پیشاب کر کے جو لوگ پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑے وغیرہ ناپاک کر لیتے ہیں ان کو بھی ڈر جانا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے پیشاب سے بچو عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس زمن میں ایک لرزہ خیز حکایت ملاحدہ ہو چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتب المدینہ کے متبوعہ چار سو تیرہ صفحات میں مشتمل کتاب الحگایات حصہ دوم صفحہ ایک سو ستاسی پر حیرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا یک ایک, ایک مدہ قبر سے باہر نکلا اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں بندی ہوئی تھی میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو کہے لگا اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو میں نے دل میں کہا اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کی طریقے کے مطابق عبداللہ اللہ کر اس نے پکارا ہے پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ اس نافرمان فرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا یہ کافر ہے دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس خبر میں لے گیا میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی میں نے قبر سے یہ آواز سنی بہل وما بول شن وما شن یعنی پشاف پیشاب کیا ہے مشیزہ مشیزہ کیا ہے اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرے شوہر کی قبر ہے اسے دو خطاؤں کی سزا مل رہی ہے پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا میں اسے کہتی تھی کہ تجھ پر افسوس جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے چھیٹوں سے بچتا ہے لیکن تو اس معاملے میں بالکل ہی بے احتیاط نظر آتا ہے میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی خبر سے روزانہ اسی طرح کی آواز آتی ہے میں نے پوچھا شنن اوما شنن یعنی مشکیزہ مشکیزا کیا ہے اس آواز آنے کا کیا مقصد ہے بڑھیا نے کہا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا اس نے پانی مانگا تو اس نے اس کو پریشان کرنے کے لیے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جاؤ اس مشکیزے سے پانی پی لو وہ پیاسا بے تابانہ کی طرف لپتا جب اٹھایا تو اسے خالی پایا پیاز کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی پھر جب میرا شوہر مرا ہے آج تک روزانہ اس کی خبر سے آواز آتی ہے شن وما شن یعنی مشیزہ مشیزہ کیا ہے حتی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عز و, و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پنا میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عائض کیا تو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا مٹھے مٹھے بھائیوں اور گناہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو اگر اس پر پکڑ ہوئی تو خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا گناوں کی سزا سے ڈراتے ہوئے حضرت سیدنا عبد الوہاب شاہ رانی قدرانی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمت اللہ فرماتے ہیں پانچ درہم احناف کے نزدیک دس درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا سب سے چھوٹا گناہ بھی پانچ درہم کی چوری سے تو زیادہ ہی برا ہے لہٰذا تمہارے ہر گناہ کے بدلے آخرت میں تمہارا ایک عزو کاٹا جائے گا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں واقعی قبر کا معاملہ بے تشویش ناک ہے کیا معلوم آج ہی موت آ جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم خبر کی تنہائیوں میں جا پہنچے اول تو موت کے صدمے کا تصور ہی جان کو گھلا گھلانے والا ہے اور اوپر سے خدا و مصطفیٰ تعالی و و علیہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں عذاب ہوا تو کیسے بداش ہو سکے گا مردے کے صدمے کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں وہ موت کا تازہ صدمہ اٹھائے ہوئے روح کے نکلتے وقت جس کا ادنا جھٹکا سو ضرب شمشیر یعنی تلوار کے سو وار کے برابر جس کا صدمہ ہزار ضرب تیغ یعنی تلوار کے ہزار وار سے سخت تر بلکہ ملک الموت علی السلام کا دیکھنا ہی ہزار تلوار کے سدمے سے بڑھ کر ہے وہ نئی جگہ وہ نری تن تنہائی وہ ہر طرف بھیانک بے کسی چھائی اس پر وہ نکیری یعنی منکر نکیر کا اچانک آنا وہ سخ ہیبت ناک صورتیں دکھانا کہ آدمی دن کو ہزاروں کے مجمے میں دیکھے تو ہوا بجا نہ رہے کالا رنگ نیلی آنکھیں دیگوں کے برابر بڑی ابرک چمکیلی دھات کی طرح شولا زن جیسے آگ کی لپٹ بیل کے سنگوں کی طرح لمبے نوک دار کیلے یعنی اگلے دانت زمین پر گسیٹتے سر کے پیچیدہ بال قد و قامت جسم و جسامت بلا و قیامت کے ایک شانے یعنی کندے سے دوسرے کندھے تک منزلوں یعنی بے شمار کلو میٹر کا فاصلہ ہاتھوں میں لوہے کے وہ گز یعنی ہتوڑا کہ اگر ایک بسی کے لوگ بلکہ جنہوں انس جمع کر ہو کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے وہ گرج جے کڑک کی ہولناک آوازیں وہ دانتوں سے زمین چیرتے ظاہر ہونا پھر ان آفات پر آفت یہ کہ طرح بات نہ کرنا آتے ہی جھنجوڑ ڈالنا مولت نہ دینا جھڑکتی آوازوں میں امتحان لینا حسم الوکیل ارحم دافنا یا کریم یا جمیل کھڑے ہیں منکر کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی بتا دو سخت مشکل جواب میں ہے میٹھی بھائیوں عیسائیوں زجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بک قصرت سنتی سیکھی اور سیکھا جاتی ہیں میٹھی میٹھے عیسائی بھائیوں اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں مغرب نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں سائی رات گزارنے کی مدنی دیجا ہے آج رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑھنے گناہوں سے نفر کرنے اور پابندی سنت بننے کا ذہن بنے گا ہری اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ ازل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ ازل اللہ کرم اے سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمد اللہ عالمی یا ربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطوف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ در کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں ماں باپ کا فرما بردا اس سے چپک عائشی کے رسول بنا یا اللہ عزوجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخل سے عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے عطا فرما یا اللہ عزوجل ہمیں مدنی نامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے توفیق نصیب فرما یا اللہ عزوجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرما یا اللہ عزوجل ہمیں زیرِ گمبد خزرہ جلب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آتا فرما مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے کہا دے پوری آر زہر بے قصروں مجبور کی ان اللہ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما الجود والكرم وانه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله یا الہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں ہر شہ مشکل خوشا کے واسطے کر بلائے ہد شہیدے کر کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں رکھ مجھے علم حق دے باطر علم علما کے واسطے کا صادق صادق صادق صادق صادق غزب رازی ہو رضا کے واسطے میرے مارو پوسری مارپ دے دے خود پری حق میں گل جنے دے با صفا کے واسطے کے کتوں سے بچا ایک کار ہم واحد میرا کے واسطے بل فرح کا صدق کر ہم کو فرح دے حسن سار ہسل اور رے کے واسطے پادری کر پادری رکھ پادری میں اٹھا قدر ری اب داد رس کے واسطے احسن مول رج پل تے رضے احسن بلندائے رضا سار کے واسطے لس روی صالح کا صدقہ سورے منصور رکھ دے حیات دین محیے جا پزا کے واسطے تورے عرفانو حمد ہم سنو با بہ کے واسطے بہرے ابراہیم مجھ پر نار غم دار کے بیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے دے خانہ دل کو دیا دے رو ایماں کو جمار شہ مولا جمال الاولیاء کے دی دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے اللہ سے حصہ گدا کے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق اشک انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کل شہید عشق ہم جاتے شوا کے واسطے دل کو اچھا کراچار کو جار کو پر نور گئے اچھے پیارے شمس دی العلا کے واسطے دو میں شادی میں آل رسول اللہ کے عزر آل رسول مقتدا کے واسطے کل عطا احمد رضائے احمد ملسل مجھے میں بولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور دیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہدیا کے واسطے احینا نا دینی و دنیا سلام سلام عبدالسلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں ہٹا کر سوج گئے یا خدا تار کو احمد رضا کے واسطے صدق ان آیا کا دیکھے اس علم و عمل ابو علم وقت آبی لین سل بہ تالا سلو خوص سب نام نا ہوں پچا